اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہم الناس سو نعمت الله علیکم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 وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَأَقِمْ لِصَلَاتِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ صدق الله العظيم سورة فاطر دو اشتماع سپارا درم آیات یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم آیات کے عام و خلقتہ خطاب دے کہ مومن دے و کہ نیک بدے بد مخلس دو کہ منافق لے ہر قسم بندہ اللہ لا رزق ورکی روزی ور تو رسائی ڈجن اسباب ہر چال پیدا کری نو رزق اللہ پاک رزک مالک بل نیشا د اللہ نا رزق مالک بل نشتا. نو دا عبادت لائق بلشا رزق اللہ را کینو دا کم علاق تا اوڑے جدا اللہ نہ چاہتا تو دیکھے یا سرو یاد کہتا سو نعمت اللہ علیکم دا اللہ نعمت سے پتا سب حل میں خالق غیر اللہ آیا بل سو خالق بغیر دا اللہ نا یرز قطم چا روزی در کی تاسو تا من السماعی دا اسمان دا طرفنا والارض او دزمکی دا طرفنا آیا اللہ نا غیر بل سوکشتا چی دا اسمان ندر تباران نا او رئی آیا دا اللہ نا غیر بل ذات شتا چی دزمکی نا زرغو ندر تاو کی رجق در لگ پیدا کی لا لائلہ اللہ نشتنی لائق دا عبادت او دا بندگے اللہ مگر دقا اللہ نے فاننا تو فکول نو پس کم طرف تتا سو اڑولی شے یو اللہ ہم ولی پریخو دبل طرف تا اوڑے و ایو کذبوک فقد کذبت رسول من قبلک کچھ لیدہ خلق ستا تقریب کی تا تا دروغو نسبت کی نقم جن کے گما ستا نمخ کے پیغمبران دا گلیلی اگر پیغمبرانو تیم دروغ کلیلی سلام تا توحید یو اللہ یو رہا کرا تا دروج وی تو اللہ تسبت دروک یا ستا پر پیغمبر کے دِی شخ یا تراس کئی جن کے گماں سنمک کے ڈیر پیغمبر درو کو نسبت اگوئی تو ہوم شی وی قسم تسلی پیغمبر لانتا اور دو مخبر اب تک کے در ذکر کی گی. اللہ کا بہ ٹول پیش کی ترجمہ ٹول کارنا اللہ کا پیش کو لہ پویشہ ب اللہ بند پوئشہ اللہ قل محبوب تا طریقت حسنی ورکی جدا اللہ تھی اللہ نبا تو اور کدا خطاب, عام علیہ خطاب, خطاب خاص نشی او عام خلق تا خطاب شی نو اے تولو خلق دا اعلان وورے چے الاللہ ترجعو الامور یا ایوہ الناس اے خلقو الاللہ ترجعو الامور اللہ پاکتا بواپس کی گے تول کارنا تا قیامت علم اللہ سر لے تا قیامت عجبا مگنا دا کتاب عجیبا ترجع اللہ تب واپس کی کارونا. دا اللہ میرا درخن مگڑا خام خا با کیا متان دے وعد اللہ حق بے شک واد اللہ رشتی ندا فلا پلا تو پس دو کرتا سنا اللہ تو دنیا دنیا زندگی دے دا دنیا, دنیا پکاروں کے مر شوقرا کہ لے مت روز دن گا غافل کے گماشی تندو کبا دے دو کی پلا تگ نہ کومل حیات دنیا دن کی زندگی دنیا ولا یقر نلاور لڑا ولا یور کم دو نے کی تا سرا بلاہ اللہ پانے الغرور اگر سخت دو کباز غرور نہ مبالغی سیغ دیر سخت دو کباز مراد نہ شیتان دے اور دا شیطان کار عمدارے خلق کئی کا کی پا کفر کے برق کے نہ گنا پکار کے مبتلا کئی اور نہ اللہ پبارہ کے شیطان دے دو ن کی شیتان کوشش کی کہ بد کارونا بندن اور ڈیر خ کی بنے کارونا کے مبتلا کی یا شیطان کوشش کی کہ بندہ د گنا پا کار کے مبتلا ہوئی وہ سرحد دا گڑی کہ دا اللہ ڈیر بزرگ بن گئے زدہ اللہ مقبول بن ما گمراہ ماں عذاب کے مبتلا بھی خڈیرنے کے ماں نہ اللہ نے شیتان دھوکہ نے کی یا وہی کبن گناہ کارونا اللہ کپور رحیم نے دا نہ خبر ہم اللہ کا ہارو جبار بار اللہ اللہ پک بانے شیتان شیطان, شیطان تیرے سو دشمن دے ن شیتان بے شکا شیطان ستاسو دا پارا دشمن گھن فترو ادو پر دشمن باندھا إنما يدعو حزبه من اصحاب بہ لو مینس ماح بہش کتا پل ڈلا بہ پلے ڈلا پل جما تو پلے لرا لیا من اصحاب بائی دے لپا کی شیدوی دوزخ یان دعوت دے لپا روک ہے که دا دوزخ دلت تیار ہے دا شیطان ازالی دشمن مشوارا ما اخلا دے دوزخ تبوزی اخرت میں دے گافے لئی دشمن اگنا خبر ممنا اللذین کفروا لهم عذاب شدید دا دوزاق والا سوگ دی اصحاب السعید لیکونو من اصحاب السعید دا کم خلق دی اللذین کفروا دا آغا کفر سزا لهم عذاب شدید پارا دیر سخت مینان بنڈیا پار سلی حاجر کبیر ودی نا والذین منو وعمل الصالحات اغا خلق في امانه رول و عمل الصالحات و عمل اذاك هي قل لي لهم مغفره غير بار بخشش لي غير بار دع ما فعل عندي بشر تقاضوا بسكوت حي نشوي الله به معفي ده ایمان و عمل صالح برکتا لہ مر بھنر کبھی سواب اجرو سواب اپن سہو سو آیا پستا شوک زين له شيخ اشكر يشويي اغتا سوء عمله اغناكر عملته قر احصنا دغ بنا املا دغ گمراہ ملا سر برابر جوڑی ریشی نہ نیکی نیکی را بدی بدی را کم بندہ چینی کی ا پے جندا ہملیکمین کم چینی کی نپی جنی اور عمل ہی. کافر. انجام کی برابر نہیں بھی. من سو اعمل ہی آیا پس ن لوا سوکے کشت کار کلیشی تھا فسوء عمله ناكار عمل ذا خشتك لشيدة قد فرااه حسنا ندتا دا دير خققاري فإن الله هاي ظل من يشاء فاز بشك الله قم راكي من أغسوك يشاءو كي, كي الله أغوالي یہ بھی میں چاہتا یشا اوچے اللہ فلاحب نفس کاسرات فلا تر ہب نفس کا سارو ہدلا الم پدوی پسی افسوسنا غم جن کے غمد و پسی روح پرواز بے شک اللہ خبردار دے. اِن اللہ علیم بے شک اللہ سے معلوم نہیں اللہ خبردار نے داخل اکثر عمل کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ویدا آیات پدا سے وقت کے نازل شو کہ جی پیغبر نے اسلام دو آ اللہ اسلام نے عزت ور قوت ور یا عمر ابن خطاب مسلمان کی ناگپذریق کو اطور کے اور یا ابو جہلو کی مسلمان کی اللہ پاک دے کی عمر ابن خطاب تا ہدایت رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پہ عزت قوت غلبہ حاصل ابو جہر پخ پر گمراہے اللہ اطلاع اور ابو جہر بدبخت مسلمان کی, کی لڑے کلا ابل قرآن مسلمان کا ابو جہل پلے عمر ابن خطاب مسلمان کا اللہ مسلمان کا فَإن اللہ يضل من اللہ کو بڑا کہ اگا سکھ یا شاؤ کہ اللہ کو خشی و یہدی من یشا ہدایت کے اگر چاہتا کہ اللہ کو خش و لا ترهب نفسك علیہم حصلات بسلا دниш استروح علیہم قدو پیشی خسراتا و افسوسا و كم خلق للمسلماني دي ذغما زال واجنما ان الله عليم बेशक الله خبردار به ما پاره سن يسمعون اذا خلق سبحان ربك رب العزه عما يشوفون و على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأمرار يا عزيزي يا غفار برحمتك يا ألحم ورحمي